الحمد بسم اللہ رب المین الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله اللهم صل على سجدنا ومولانا محمد المحذين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورہ یوسف شریف سے متعلق درس کا آج آخری دن ہے اور آیت نمبر چورانوے سے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے تیرواں ستارہ ہے تو آیت نمبر چورانوے سے لے کر آیت نمبر اٹھانوے تک یہ پانچ آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کچھ تفصیلی نکات عرض کروں گا رب پاک ارشاد فرما رہا ہے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 بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتہ یعقوب کے موں پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں دیکھنے لگی۔ کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانِ معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا أَبَانَ اَسْتَغْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ بولے اے ہمارے باق ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے بے شک ہم خطابان ہیں قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے تو یہ چند آیتیں ہیں چورانوے سے اٹھانوے تک جن کی تلاوت ہم نے کی ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعلیم سے روایت کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قاصلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آٹھ راتوں کی مسافت کے فاصلے پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے قریب کنویں میں تھے تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی تو پھر اتنے فاصلے سے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیسے آ گئی تو اس سے اعتراض کے کئی جوابات ہیں پہلی بات تو یہ اللہ تبارک وا تعالیٰ نے ابتداء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخفی رکھا تھا سلام مکمل مصیبت میں گرفتار ہوں اور اس پر صبر کرنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی جدائی کا پورا پورا عجر ملے اور جب مصیبت اور جدائی کے ایام ختم ہو گئے اور کشادگی اور فرحت کا دور آ گیا تو اللہ نے فاصلے کے زیادہ ہونے کے کے باوجود ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی دوسری بات یہ کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ قمیض ایک چاندی کی نلکی میں تھی اور وہ نلکی حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تھی جب اس قمیض کو اس نلکی سے نکالا تو جنت کی خوشبویں فضا میں پھیل گئیں اور جب وہ مانوس خوشبویں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کی خوشبو ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو وہ کمیز نلکی میں بند تھی اور اس کی ہوایں حضرت یعقوب علیہ السلام تک نہیں پہنچی تھی اور تیسری بات یہ کہ صبا مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ خوشخبری دینے والے سے پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیں تو اللہ نے ان کو اجازت دے دی یہی وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب بارش پہنچے ہیں تو اس کی روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے تو یہودا جو ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے وہ قمیض آپ کے چہرے پر ڈال دی اور آپ اسی وقت بی ہو گئے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کا سارا غم جاتا رہا اور آپ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے اور اس کی تعبیر ضرور پوری ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا یوسف کس دین پر ہے انہوں نے بتایا وہ دین اسلام پر ہے تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اب نعمت پوری ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب, طلب کروں گا تو اپنے بیٹوں سے متعلق تو ظاہر ہے کہ اس کو مؤخر کیا اس وجہ سے کہ اس پر حدیث بھی ہے کہ حضرت ابن عباف رضی اللہ کا کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا ان کا مطلب یہ تھا ح رات اکبر کہ جی حدیث یہی ہے ایک بات اور ارض کرتا ہوں کہ ان سے جلدی دعا کرنے کا وعدہ کر کے ان کو اٹھا دیا فطا خرا نے کہا کہ بوڑھوں کی بنسبت جوانوں سے حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی پر حضرت یا ابو علیہ السلام نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے مخش طلب کروں گا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرمایا انشا م پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ اس سے مراد کیا ہے کہ جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی ماں سے یا خاص والدہ مراد ہیں اگر اس وقت تک زندہ ہوں یا خالہ تو مفسرین کے اس میں کئی مطلب اقوال ہیں اور کہا کہ مصر میں داخل ہو اور یعنی خاص شہر میں تو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ چاہے تو امان کے ساتھ تو جب مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر جلبہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنے والدین کا اکرام فرمایا اپنے والدین کا اکرام فرمایا ان کو عزت دی چونکہ والدین ظاہر ہے کہ ان کا رتبہ ہے ان کا مرتبہ ہے میرا رابطہ فرماتا ہے آئے نمبر سو ہے وار فا ابا وب قد جاخنا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 بے شک اے بے شک اسے میرے رب نے سچا دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قائد سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بات اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے سبحان اللہ تو وہ بن منب علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو سترہ سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا گیا تھا اور وہ اپنے باپ سے اسی سال غائب رہے اور اپنے باپ سے ملاقات کے بعد تئیس سال مزید زندہ رہے اور عزیز مصر کی بیوی کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے افراسیم اور منشاہ اور رحمت نام کی ایک بیٹی تھی جو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی پر حضرت یوسف اور حضرت موس علیہ السلام کے درمیان چار سو سال کی مدت تھی اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان تینتیس سال جدائی رہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملا دیا اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ اٹھارہ سال جدائی رہی اس کے علاوہ اور بھی بہرحال جو ہے وہ کئی اقوال ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے تو اس پر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ مطلب عجیب سی بات نہیں اگر سجدہ تعظیمی ظاہر ہے کہ اس شریعت میں جائز تھا تو یہ والدین کو سجدہ کرتے نہ کہ والدین اپنے بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں تو دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اکابر انبیاء سے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر چند کے نبی تھے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بلند مرتبے کے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام باپ تھے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے تھے اور اولاد کو یہ حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے جھکی رہے تو بہرحال یاد رکھیے کئی جوابات ہیں اس بات کے لیے معنی یہ ہے کہ ان سب نے یوسف کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا ایک تو علماء نے یہ بیان دی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان سب نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ پھر خواب کیسا سچا ہوا تو جواب یہ ہے کہ خواب بھی یہی تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا اور نمبر دو کہ حضرت سید اللہ یوسف علیہ السلام بمنزلہ کعبہ تھے اور سجدہ اللہ کو تھا یعنی اس وقت کعبہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور سجدہ اللہ کو تھا اور تیسری بات یہ کہ ہر چند کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہر لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل لیکن انہوں نے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تاکہ ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے میں آر محسوس نہ ہو جیسے ادارے کا سربراہ کسی شخص کی تعظیم کرے تو ادارے کے باقی ارکان بھی اس کی تعظیم بجا لانے میں آر محسوس نہیں کرتے اور ہر چند کے پیاس اور عقل کا یہی تقاضا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے لیکن بعض احکام تعبدی ہوتے ہیں ان میں عقل کا دخل نہیں ہوتا جیسے تیمم وضو کا قائم مقام ہے جبکہ وضو سے منہ صاف ہوتا ہے اور تیمم میں خاک آلود ہاتھ منہ پر ملے جاتے ہیں پلیز اس میں یہ دکھانا ہے کہ نبی میں نفسانیت بالکل نہیں ہوتی اللہ باپ کو حکم دیتا ہے کہ باپ کہ بیٹے کو سجدہ کرے اور باپ کمانیت قلب کے ساتھ بیٹے کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے دل میں بیٹے کے خلاف کوئی میل نہیں آتا سو ایسے عظیم بندے کی بندگی پر سلام ہو سلام ہو حضرت سیدنا یاقوم علیہ السلام پر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت تو صرف رب کو ہو سکتا ہے حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عن ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پر بڑی طویل اس موضوع پر بحث ہو سکتی ہے مزید میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 101 صالف اے میرے رب بے نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا کامیاں اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں بحان اللہ دیکھیے اس پیاری دعا میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے رب بے تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا تو اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں قرب قرب خاص سے کیا مراد یعنی حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا اسحاف سیدنا یعقوب علیہ مختلط یہ سب انبیاء معصوم ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تعلیمی امت کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد کئی سال رہے اس کے بعد آپ کی آپ کا مثال ہوا آپ کے مقام دفن میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھے آخر یہ رائے قرار پائی کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوٹا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ وہیں رہے یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت یوس علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریک نکالا اور آپ کو آپ کے آبائی اکرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا تو یہ مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کے مثال کا معاملہ ہے تو آیت نمبر 101 میں دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق تو بلکہ ایک روایت غیر نیر سے متعلق میں پیش کر ہی چکا ہوں مزید تفصیل میں جانے کی مطلب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے بہرحال میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ گاؤں چل رہے تھے تو اس آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ صلاط وسلام کے اس مفصل واقعے کی خبر دینا غیب کی خبر ہے اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا موجوہ ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے اور اہل مکہ کو علم تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ کسی عالم کی شاگردی اختیار کی نہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور نہ مکہ علماء کا شہر تھا اس کے باوجود آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بغیر کسی غلطی اور تحریر کے اور کسی سے پڑھے اور سنے بغیر بیان کر دینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس پر دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے پھر مزید تحفید کے طور پر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ تھے پھر آپ نے ان تمام واقعات کو کیسے جان لیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر آپ کو ان واقعات کا علم نہیں ہو سکتا اور ثابت ہوا کہ آپ پر اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے اور یہی آپ کی نبوت ہے سبحان اللہ سو تین ایک سو چار وما اقسم نا سی ولاؤ اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے وما تص الم علیہ من ان ہوا اللہ ذکر المین اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے یہ تو نہیں مگر سارے جہاں کو نصیحت تو امام ابن جوزی علیہ رحم لکھتے ہیں کہ قریش وائس میری آ رہی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد وبارک وسلم وائس میری اگر آ رہی ہے تو بتائیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی جزاکم اللہ خیرا امام ابن جوزی علیہ رحمٰ نے لکھا ہے کہ قریش اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ دریافت کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت تفصیل سے یہ واقعات بیان فرمائے آپ کو امید تھی کہ سورہ یوسف کو سن کر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید پوری نہیں ہوئی اللہ اکبر اور آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے تو اللہ نے آپ کا رنج ظاہر کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی سبحان اللہ میرا پاک پاکار ازل ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 105 ہے ایک سو پانچ ہے ڈاکٹر الجن یتی اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں سبحان اللہ اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر بہت نشانیاں ہیں جن پر لوگ غور نہیں کرتے اس کائنات میں ہمیں جو سب سے عظیم چیز نظر آتی ہے وہ سورج ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عظیم قادر قیوم کے نظام کے تابے اور مستخر ہے اور جس عظیم قابر اور قیوم نے آج کی سب سے عظیم چیز کو اپنے نظام کے مسخر اور اپنے احکام کے تابع کیا ہوا ہے وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں زرعی پیداوار حیوانوں اور انسانوں کی تولید اور نشو و نما کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے غرض آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پر بہت نشانیاں ہیں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور ان سے منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں آیت نمبر ایک سو چھا رحم اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے امام حسن مجاہد عامر اور شعبی نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو یہ مانتے تھے کہ اللہ ان کا اور تمام کائنات کا خالق ہے اس کے باوجود وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اللہ اکبر اور امام حسن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی حضرت وزیر علیہ السلام کو لہٰذا یہ شرک ہے اور اس میں کوئی شک اور شبے کی بات بھی نہیں ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایک سو سات ہے ارشاد خدا بندی ہے افا میں بتاتا ہوں رحم اللہ یش کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار عبادت پر ڈٹے رہتے ہیں کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے یا ان کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے یا اسی حال میں ان پر اچانک یامت آ جائے اور اللہ ان کو دایمی عذاب کے لیے دوزخ میں ڈال دے یہ ساجے خداوندی ہے ایت نمبر 108 ان ہاذین ندعی الی اللہ علی بطیلتی انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں یعنی اے محبوب آپ ان مشرقین سے کہیے کہ میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں یہی میرا طریقہ اور میری سنت ہے اسی طریقے پر چل کر انسان جنت اور اخروی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور علماء جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور سفی ہیں اس کے بعد فرمایا اللہ پاک ہے یعنی مشرقین جو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شریک ہے فلاں اللہ کا بیٹا ہے فلاں اللہ کا مددگار ہے اور ایسے ہی دوسری خرافات اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور برتر اور بلند ہے ایک پاک ہے وما ارسلنا من قبل فی قبل وَلَا دَارُ خَيْرٌ <فَلَتَعْفِلُون> کیا آیت سمبر ایک سو نو اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے تو یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اور بے شک آفرت اگر پرہیزگاروں کے لیے بہتر تو کیا تمہیں عقل نہیں یاد رکھیے منکرین نبوت یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی رسول بیچنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو رسول بنایا ہے کسی جن یا فرشتے کو یا عورت کو رسول نہیں بنایا تو اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنایا ہے اس میں دلیل ہے کہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی کا مادہ خلقت نور ہوتا ہے کیونکہ نور مرد یا عورت نہیں ہوتا تو یہ ایک اعتراض آ سکتا ہے تمام انبیاء نور انسان سے مبعوث کیے گئے اور وہ سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حصے سے بھی واپس حصہ ملا جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کی جھڑیوں سے نور کی شوائیں دکھائی دیتی اللہ رب العزت الحمدللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا کرم فرم اپنے محبوب کی زیارت فرمائے آمین میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 110 ایک سو دس کا عزت رسول فنجیا من نشہ اور سونا امل کو مل مجرمین یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے غلط کہا تھا اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا اور ہمارا مجرموں ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا یہاں جا فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی یعنی لوگوں کو چاہیے کہ عذاب الہی میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائے کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مدتیں دی جا چکی ہیں یہاں تک کہ جب ان کو عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور با اسباب ظاہر رسولوں کو قوم پر دنیا میں ظاہر عذاب آنے کی امید نہ رہی تو فرمایا کہ لوگ سمجھے کہ رسولوں نے غلط کہا تھا یعنی قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے واضح کیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں تو اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچے. تو بچوں فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا سورہ یوسف شریف کی آخری آیت مقدسہ لقب کا نقی قیم عبر تل الب ماں کانا حدیثی و تفصیل و و بے شک ان کی خبروں سے عقلمندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنوں سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے قصوں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں اور ان کے والد کے قصے ہیں اور کسی قصے کا احسن کسی قصے کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں نصیحت ہو حکمت ہو رب نے فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے یعنی جو ان واقعات میں غور و فکر کرے کہ جو شخص کسی کے ظلم و ستم پر صبر کرے اور جب اسے کوئی حسین جوان اور مقتدر عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس سے اپنا دامن بچائے اور اس کے نتیجے میں اس کو قید و بند کے مسائب اٹھانے پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عمدہ جزا دیتا ہے اور وہ بھائی جو اپنی طاقت کے بل پر حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کر رہے تھے ایک وقت آیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کی خیرات لینے آئے اور وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ ظالم بالآخر ناکام ہوتا ہے اور مظلوم انجام کار کامیاب ہوتا ہے اللہ رب العزت سرم فرمائے اور سورہ یوسف شریف کی اس تفسیر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین, آمین, اللہم آمین سم آمین وما البلابین تو الحمدللہ سورہ یوسف شریف کا جو ہے اس سے متعلق درس مکمل ہوا ہے تیرواں سی بارہ ہے اب جس سورت کا آغاز ہے وہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ راز شریف ہے اور سورہ راز شریف کا تعارف اور اس سے متعلق درس انشاءاللہ تبارک اللہ مبارک و تعلی جل ہم سماعت فرمائیں گے لیکن کل ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سے متعلق درس جو ہے وہ بھی ہم شروع کر دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق فی الوقت جو ہے وہ ہم صرف تعارف ہی جو ہے وہ سماج پر مارے تاکہ دو یوسف چالیس کے بعد سورائے راگ شریف کا تعارف ہم مطلب سن لیں تو اس سے انشاءاللہ شاء اللہ تبارہ کا مطالعہ سورج سے متعلق تعارف جب ہمارے سامنے تو ان سے اس صورت کے درس میں ان اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی لہذا تعارف کے طور پر چند باتیں ارض کر رہا ہوں اس سورت کا نام الرعد ہے تمام متقدمین اور آخرین سے اسی طرح منقول ہے نبی پاک لے سلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کا نام الراگ رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس صورت میں الراگ کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور کسی مکی صورت میں الراگ کا ذکر نہیں ہے تو الراگ کا معنی کیا ہے امام حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بادل کی آواز کو بادلوں کی آواز کو راگ کہتے ہیں اور روایت ہے کہ راگ وہ فرشتہ ہے جو بادل کو ہانکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو راگ کہتے ہیں اور اسی طرح بادل کے گرجنے اور کڑکنے اور ڈرانے اور دھمکانے کو بھی راگ کہتے ہیں اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی کلیم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے کہ یا اب القاسم ہمیں بتائیے کہ راغ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل کے ساتھ مقرر ہے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ جہاں اللہ چاہتا ہے بادلوں کو ہنکاتا ہے انہوں نے پوچھا اور یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بادلوں کو ڈانٹنا اور جھڑکنا ہے جب وہ فرشتہ بادلوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے تو وہ بادل وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچنے کا انہیں فرشتہ حکم دیتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے وصفاترا وصف تی زجرا ان فرشتوں کی قسم جو سب باندھے عبادت کر رہے ہیں بس ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو جڑک کر ہنکار رہے ہیں مکی مدنی ہونے پر اختلاف ہے اور مدنیہ لکھا ہے مطلب علوائی گرام نے جمہور قول کے مطابق کہ یہ مدنی صورت ہے اور سورا یوسف شریف اور سورہ راز میں بہرحال کئی طرح سے مناسبت بھی ہے لیکن یہاں اس موضوع پر ہم کچھ نہیں عرض کریں گے البتہ سورہ راگ کے مضامین اور مقاصد کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اس سورت کی ابتدا اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل سے قائم کی گئی ہے اور آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند اور رات اور دن اور پہاڑوں اور دریاؤں کھیتوں باغات اور ان کے مختلف رنگوں خوشبوؤں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے اس کی دلال فرمایا ہے اور اطلاح فرمایا ہے کہ اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کو فن کرے گا اور فنا کے بعد پھر ان سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرر اور نفع پہنچانے پر قادر ہے وہ قیامت کو قائم کرے گا سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا کفار اور منکرین کو عذاب میں مبتلا کرے گا یہ بھی بتایا کہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں حق اور باطل کی اللہ کی عبادت گزاروں اور بتوں کے پجاروں کی محسوس مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ باطل پرستوں کی مثال جہاد کی طرح ہے جس کی کوئی بقا نہیں ہوتی جب سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے تو اوپر ابھرنے والا میل کو باطل کی طرح ہے اور نیچے بچ جانے والا خالص اور صاف مادہ حق کی مثال ہے مستقین اور اہل سعادت دیکھنے والوں کی طرح ہیں اور نافرمان اور مفسد اندھوں کی طرح ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے عہد شکن اور منکروں کو دوزہ کے دائمی عذاب سے ڈرایا ہے نبی پاک علیہ السلام کا نصب العین شرک سے منع کرنا صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دینا اور مشرقین کی ہم نوائی سے روکنا اور اسی طرح ہر دور میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے منکروں کو ناکام اور انبیاء علیہ السلام کو فائز المرام کیا ہے اور اسی طرح قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے اس صورت میں اس صورت کو اس پر ختم کیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا ہے اسی طرح اہل کتاب میں سے مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے متعلق ان کی کتابوں میں درج ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کا مصدق ہے تو یہ میں نے صرف چند منٹ میں اجمالی تعارف سورہ راز شریف کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تو میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تبارہ سورہ راز شریف سے متعلق درس کا آغاز ہم انشاءاللہ آ... کل اللہ کل بلکہ جمعرات ہے تو انشاءاللہ تبارک و تبارہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے برکت کے لیے سورہ راز کی پہلی آئمائیں علی الام تل کا آیا تلکی کا یہ کتاب کی عادتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبار کا مطالعہ نیکسٹ ٹائم سے سنیں گے سورہ رات شریف سے متعلق اور یہ تیرواں ستارہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تبارکا سورہ پورا راز شریف جو ہے وہ فورٹی تھری جنہیں ترتالیس عادتوں پر مشتمل ہے تو کوشش کریں گے کہ دو دن میں انشاءاللہ سورہ سورا راز شریف جو ہے اس کے متعلق درس ہمارا جو ہے وہ, وہ کمپلیٹ ہو جائے ان شاء اللہ تبارکا مطالعہ تو ابھی فرمائیں نواز شریف کے بعد انشاءاللہ شاء سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انشاءاللہ ہم ڈر گے تو کوئی بائی تشریف لے آئیں کوئی سسٹر آ جائیں اور نعت شریف لے کرما دیں ڈریس کریں ہم مائی کو چھوڑتے ہیں اللہ و مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم جی کوئی بھائی تشریف نہیں لا رہے نعت شریف پلے کرنے کے لیے یہ عرفان بھائی آپ نا شریف لے کر رہے جزاک اللہ